بارواں مکتوب انوار کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی شمس الدین تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے انوار سے روشن کرے تمہیں معلوم ہو کہ آئینہ دل جب صاف ہو جاتا ہے اور طبعی زنگار جب مٹ جاتا ہے اور صفات بشریت کی سیاہیاں دور ہو جاتی ہیں تو یہی دل ظہور انوار غیبی کے لائق ہو جاتا ہے ابتدائی حال میں وہ نور اکثر برق یا تیز روشنی یا صاف روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے اس آئینہ دل میں جتنا اچھا سیکل ہوگا یہ انوار اپنا رنگ و روغن زیادہ دکھائیں گے اس کے بعد وہی نور جو برق کی طرح چمک جاتا تھا اس میں ایک سباط و قیام چراغ یا شمع یا مشل یا ایک روشن آگ کی طرح پیدا ہو جاتا ہے پھر الوی نور پیدا ہوتے ہیں ابتدان یہ نور الوی چھوٹے بڑے ستاروں جیسے ہوتے ہیں پھر چاند کی طرح دکھائی دیتے ہیں پھر آفتاب کی مثل نظر آتے ہیں پس تم ہوشیار ہو جاؤ کہ جو نور برق یا تیز روشنی یا صاف روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے اکثر وہ بیشتر وضو اور نماز کی برکت سے ہوتا ہے چنانچے ایک مرتبہ شیخ ابو سعید ابوالخیر کے ایک مرید صاحب وضو کر کے حجرے میں داخل ہوئے ناگاہ ایک نور دیکھا دیکھنا تھا کہ چیخ اٹھے دھوکہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا خداوند تعالی کا دیدار نصیب ہوا یہ نعرہ اسی مستی میں تھا حضرت شیخ قدس رہو اس حال سے واقف ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اے تجربہ کار تو کہاں ہے اس نور کو تو اس نور کو تو سمجھا کیا ہے ارے یہ نور تیرے وضو کا ہے تیری بسات اور وہ درگاہ چھوٹا منہ اور بڑی بات دیکھو اس وقت اس مرید کے سر پر اگر پیر کا سایہ نہ ہوتا تو بیچارہ ہلاک ہو چکا ہوتا خیر جو نور چراغ یا شمع یا مشل کی مانند دکھائی دے وہ نور شیخ کی ولایت و فیضان کا ہوتا ہے یا فیضان بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے اس فیضان کی وجہ سے دل گویا چراغ اور شمع کی مانند منور و تاباں ہو رہا ہے اور اگر قندیل یا فانوس کی صورت میں دیکھو تو اسے بھی یہی سمجھو جیسا کہ کہا گیا اور اگر علویات کی صورت میں دیکھو یعنی ستارہ محتاب آفتاب کی مانند تو وہ انوار روحانی ہیں جو آسمان دل پر بقدر صفائے دل ظاہر ہوتے ہیں دل کے آئینے کو اگر اگر ستارے کی مقدار صفائی حاصل ہوتی ہے تو ستارہ ہی کے اندر سے نور روح ظاہر ہوگا اگر نور روح ظاہر ہوگا اگر محتاب نظر آئے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی اگر ماہ کامل دیکھو تو سمجھو کہ دل پورا پورا صاف ہو گیا اور اگر کچھ نقصان پاؤ تو سمجھو کہ دل میں ہنوز کدورت باقی ہے جب آئینہ دل میں کمال درجے کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو روح کا نور خورشید کی مثال دکھائی دیتا ہے جتنی صفائی زیادہ ہوگی اسی قدر وہ آفتاب زیادہ درخشاں ہوگا اور روشنی اس کی ہزار گونا زیادہ تاباں معلوم ہوگی اگر چاند سورج دونوں ایک ساتھ نظر آئے تو چاند دل ہے جو نور روح کے پرتو سے منور ہو رہا ہے اور خورشید روح ہے جس کو آنکھ دیکھ رہی ہے مگر ابھی تک وہ نور حجاب وہ نور حجاب اور پردے میں تلو کر رہا ہے کیونکہ خیال اس کو خورشید کی صورت میں دیکھ رہا ہے ورنہ نور روح کی نہ تو کوئی صورت ہے نہ شکل اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انوار صفات خدا عزوجل از جل کا پرتو بھی بمقتضائے من تقرر الیہ شبر تقرب تو الہی ذرا جو کوئی ہم سے ایک بالش نزدیک ہوتا ہے ہم اس سے ایک گز قریب ہو جاتے ہیں پیش قدمی کرتا ہے من آئم بجان اگر تو اگر تو آئی بتن اگر تو جسم سے آئے گا تو میں جان سے تیری طرف آؤں گا اور اسی حجاب روحانی کی شکل میں اپنا عکس آئینہ دل پر ڈالتا ہے دل کی صفائی کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ جو نور نظر آیا یہ نور صفات خداوند وند کا پرتاؤ ہے تو بزرگوں نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ انوار صفات حق کا مشاہدہ جب ہوتا ہے تو وہی نور اپنی تعریف آپ کرتا ہے اور خود کو پہنچوا پہچان وا دیتا ہے کیونکہ دل کو ایک قسم کی لذت و ذوق حاصل ہوتا ہے اسی ذوق کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حضرت خداوند وند کے انوار صفات سے ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہ ذوقی معنی ہیں ان کا عبارت میں لانا ذرا دشوار ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ انوار صفات جمالی نور بخش ہوتے ہیں جلانے والے نہیں ہوتے اور انوار صفات جلالی جلانے والے ہوتے ہیں اس میں نورانی ٹھنڈک نہیں ہوتی اس مقام میں عقل و فہم کا خاتمہ ہے اس کے گرد اس کے گرد پھٹکنے نہیں پاتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی صفائی جب کمال درجے پر پہنچتی ہے تو سنوری ہم آیاتنہ فلافاقی و فی انفسہم ہم ان کو اپنی نشانیاں جہان اور ان کی ذات میں دکھا دیں گے کی جلوہ گری ہونے لگتی ہے اور یہ رنگ ہو جاتا ہے کہ اپنی ذات کو اگر دیکھتا ہے تو حق نظر آتا ہے موجودات پر نگاہ کرتا ہے تو حق کو دیکھتا ہے جیسا کہ کسی بزرگ نے کہا ہے میں نظر تو فی شعی اللہ رعیۃ اللہ فی میں نے کسی چیز کی طرف نگاہ نہیں کی مگر جو کچھ دیکھا خدا ہی کو دیکھا خیر جب نور روح پر حق تعلیٰ کے نور کا عکس پڑے گا تو اس کے مشاہدہ مشاہدے میں لذت و ذوق کی آمیزش ہوگی اور نور حق تعالی بے حجاب روحی و دلی مشاہدے میں آئے گا بے رنگی بے کیفی بے جسدی بے مثلی بے ذدی ظاہر ہوگی اس صورت میں وقار و تمکنت سالک کے لوازمات میں سے ہے اس مقام میں نہ طلوع ہے نہ غروب ہے نہ یمین ہے نہ یسار نہ بلندی ہے نہ نعب پستی نہ مکان ہے نہ زمان نہ قرب ہے نہ بودھ ہے نہ دن ہے نہ رات ہے اس مقام میں نہ عرش ہے نہ فرش ہے نہ دنیا ہے نہ آخرت اس مقام کا کیا بیان ہوا قلم ٹوٹ گیا زبان میں حرکت باقی نہ رہی عقل چاہے عدم میں غرق ہو گئی علم و فہم حیرت میں گم ہو گئے اب تمہیں لازم ہے کہ اپنی زندگی کو حسرت نا یافت میں گزارو کیونکہ حجاب و بود میں پڑے ہو اس قرب سے توبہ ہی بھلی جس میں عجب یافت پیدا ہو کچھ جانتے بھی ہو یہ عجب مقدمہ زوال ہے اور وہ حسرت عطا انعام کا وسیلہ ہے حاصل کلام یہ ہے کہ راہ کو خودی سے پاک و صاف کرنا چاہیے اور جامع بشریت کی دھجیاں اڑانی چاہیے اور دیدہ خدبی پر خاک ڈالنا چاہیے کیونکہ اسراہ میں جس نے اپنی خودی دکھائی وہ مخنص ہے حضرت آدم علیہ السلام کے عہد دولت میں ایک شخص نااقبت اندیش تھا جس نے اپنے کو دیکھا ہر چند کے فرشتوں کا استاد اور سردار تھا مگر جب اپنی خودی ظاہر کی اسے مخنص و معنس بنا کر دنیا کی خانہ آرائی اس کی سپرد کی گئی تاکہ ذلیل ہمت والوں کی نظر میں اس کا نکھار دکھاتا رہے ارے معذ اللہ ایک نظر قہر میں ابلیس کا کام تمام کر چھوڑا اور سبحان اللہ ایک نگاہ لطف میں مشک خاک کو تاجدار بنا دیا کو ایسا مرد مردود کیا کہ پھر قبول نہ کرے گا آدم کو ایسا مقبول بنایا کہ پھر رد نہ کرے گا یہ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے سنو جہاں کہیں حسین اور صاحب جمال ہوتے ہیں کوئی بدصورت اور سیاہ رو کا ہونا بھی ضرور ہے تاکہ کہ حسن کا جوہر کھلے جس جگہ خوش منظر جھروکا ہو اس کے مقابل میں اگر کوئی مزبلہ نہ ہو تو وہ ناقص ہے جہاں کہیں نور تہارت سے دل کی آرائش کی گئی ہے اس کے مقابل میں نفس خبیز کی نجاست بھی رکھی گئی ہے جس دل کو خلط تہارت سے آراستہ کیا گیا تو ساتھ ساتھ ظلم اور جہول کا خطاب بھی دیا گیا تاکہ انسان اپنے کو فراموش نہ کر جائے سمجھتا رہے کہ میں میںاس جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو ایک, تو ایک ایک پر دیکھ کر اس میں ایک نئی مسرت و مستی پیدا ہوتی ہے مگر پاؤں پر جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو ساری خوشی کافور ہو جاتی ہے اور مرجھا جاتا ہے والسلام